اعوذ باللہ من رجیب بسم اللہ قلب فض البی رحمتی مما یفر صدق اللہ عظیم ربی شراہ صدری و یسر القم السانی یفقہ کولی ربی یسر ولاۃ و تم خیر آمین یار بلامین سوریونس کی دو آیات کل ہم نے شروع کی تھی جن میں سے ایک آیت تقریباً ہماری مکمل ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے نصیحت کی سے کہتے ہیں اس پہ ہم نے مختصراً بات کی تھی آگے فرمایا بلفی سدور اور یہ جو سینوں میں ہے اس کی شفا ہے تو قرآن مجید دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور دلوں کی بیماریوں کے حوالے سے بھی مختصر سی بات ہم نے کر لی تھی آگے اللہ تعالی نے فرمایا ودن و رحمت المنین یہ ہدایت بھی ہے اور ماننے والوں کے لیے رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے آج میں نے آپ سامنے دوسری آیت تلاوت کی ہے کل بف اللہ وبی رحمتی اینبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ جو نزول قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے یہ اس کا فضل ہے اس کی رحمت ہے ابھی ضالی کا اگر خوشی منانی ہے سیلیبریٹ کرنا ہے تو اس میں خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا اور آخر میں فرمایا کہ ہوا خیرم مم مما یجمعون یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں انسان اس دنیا میں بہت کچھ جمع کرتا ہے جی پیسہ جمع کرتا ہے پراپرٹی جمع کرتا ہے اور کوئی کچھ جمع نہ کر سکے تو وہ اسٹیمپس جمع کرنی شروع کر دیتا ہے ایک شوق ہے انسان کے اندر جمع کرنے کا تو اللہ تعالیٰ ہیں کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ تم جمع کرتے ہو اگر کوئی جمع کرنا ہے تو قرآن جمع کرو قرآن جمع کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں آپ ایک لائبریری بنائیں اور دنیا بھر کے نسخے اس میں لا کے جمع کر لیں نہیں قرآن آپ کے سینے میں جمع ہونا چاہیے قرآن کے الفاظ آپ کو یاد ہوں ان کے معانی ان کے مفاہیم آپ کے علم میں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے اس کے ساتھ جوڑنے سے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ایک ویران گھر کی مانند ہے یعنی کچھ نہ کچھ قرآن تو آپ کے پاس جمع ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق تھا فرمائے سبق کی طرف چلتے ہیں جی آج ہم ان اللہ تعالیٰ اپنے اسم کو فنش کرنے لگے ہیں مختصرا میں دہراتا چلوں کہ حروف الحجا سے ہمارا لسار القرآن کورس شروع ہوا الف با تا ہم نے پڑھے عرب زبان کے حروف الحجا تین بنیادی حرکات پڑھی علامت سکون کو دیکھا اور پھر ان کے کمبینیشن سے ہم نے لفظ بنائے الف اور حمزہ کا فرق بھی ہمارے سامنے آ گیا لفظ جو با مانا تھے انہیں ہم نے کلمہ کہا اور تین اقسام میں تقسیم کیا اسم فیل اور حرف اسم کو ہم نے باقاعدہ پڑھنا شروع کیا اسم کے معنی ہم نے جانے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں نام یہ کس کس کا نام ہو سکتا ہے وہ ہمارے سامنے آئے کسی شخص کا نام کسی چیز کا نام کسی جگہ کا نام کسی کام کا نام اس میں ذمائر بھی شامل تھے ہر طرح کے زمائر اس میں صفات بھی شامل تھیں ہر طرح کی صفات اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں چار باتیں جاننا ضروری تھیں جن میں سے تین الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلی چیز تھی پہلی بات تھی اسم کا مذکر یا مونس ڈکلیئر کرنا کیونکہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم یا تو مذکر مونس ہوگا یا اگر مذکر مونس نہیں ہوگا تو اس کا استعمال مذکر یا مونس کے طور پہ کیا جائے گا اس کے لیے ہم نے مونس کو تفصیل سے پڑھا مونس کی دو اقسام ہمارے سامنے آئیں حقیقی اور غیر حقیقی غیر حقیقی کی دو اقسام سامنے آئیں علامتی اور سمائی عدد اسم کا دوسرا پہلو تھا جس کو میں تفصیل سے پڑھا اور میں دیکھا کہ اردو اور انگریزی کے برعکس عربی میں تین طرح کا عدد پایا جاتا ہے واحد مصنع اور جمع ایک کے لیے واحد دو کے لیے مسننہ, دو سے زائد کے لیے جمع واحد سے مصنف بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا کہ چاہے اسم مذکر ہو چاہے مونس ہو ایک فارمولہ لگتا ہے آخری ان کو زبر دے کے الف اور نون زیر نی یا آخر کو زبر دے کے یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیتے ہیں دو آوازیں محفوظ کر لیں آنی آئنی جمع کی دو اقسام ہمارے سامنے آئیں ایک سالم ایک مقصر مقصر جو وداؤٹ فارمولا تھی وہ ہمیں یاد کرنی ہی پڑنی تھی بہت ساری جمع مقصرے ہمیں آتی ہیں مزید اضافہ ان اللہ ہوتا رہے گا اس کلاس میں جمع سالم ہم نے دیکھا کہ یہ فارمولے کے تحت بنتی ہے لیکن مذکر میں الگ فارمولہ ہے اور مونس میں الگ فارمولہ ہے مذکر میں جمع سالم جو ہے یہ صفات کی بنتی ہے عام طور پہ اور فارمولا یہ ہے کہ آخری حرف پر پیش لگا کر واو اور نون زبر نا یا آخری حرف پر زیر لگا کر یا اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیں اور دو آوازیں محفوظ کر لیں اونا اینا جمع سالم مونسب نے دیکھا کہ صفات کی بھی بنتی ہے اور ہر اس قسم کی بن جاتی ہے جس کے آخر میں گولتا تا آتی ہے فارمولا سمپل سا ہے گولتا کو ہٹایا اور الف اور لمبی تا لگا کر آت کی آواز جو ہے وہ نکال دی اس کے بعد ہم نے وسعت کو پڑھا اور وسعت سنتے ہی ہمارے سامنے ہم دو لفظ آ گئے اور معرفہ ہمیں اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم نکرہ ہے یا معرفہ تو ہم جملہ نہیں بنا سکیں گے کیونکہ جملے کے لیے جو شرائط چاہیے ہوں گی ان میں وسط کی بڑی اہمیت ہے ساتھ کے صورتوں میں کوئی اسم معرفہ ہوتا ہے جن میں سے پانچ ہم نے پڑھی علم کسی خاص شخص کسی خاص چیز کسی خاص جگہ کا نام اسم ضمیر پرسنل پروناؤنس اسم اشارہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس اسم اوصول ریلیٹو پروناؤنس اور الف لام والا اسم پھر الف لام کے بارے میں تفصیل سے پڑھا کہ الف لام میں جو حمزہ ہے اور لام ہے ان کے نام ہیں حمزہ جو ہے حمزہ الوسل ہوتا ہے اس کو اسپیشل بلایا جاتا ہے لام کو پڑھنے کے لیے صحیح ہے اور جب پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر اس کو الف کی صورت میں لکھا رہنے دیتے ہیں اس کی حرکت کو پرناؤنس نہیں کیا جاتا لام کا نام لام تعریف ہم نے دیکھا اور وہ ساکن ہوتا ہے اس لیے حمد الوصل کو بلایا گیا تھا حق کا خوف وجب ہے صورت میں لام کو پرناؤنس کیا جاتا ہے ورنہ نہیں کیا جاتا اور یہ جو ال ہے یہ انگلش کے آرٹیکل دی کے ایکٹ ہوتا ہے اور جس طرح دی ابھی تک ہمارے لیے مسئلہ رہا ہے تو ال بھی ہمارے لیے مسئلہ ہی رہے گا عربی زبان میں لیکن بہرحال دو موٹے مفہوم میں نے سامنے رکھے تھے کہ ال سے مراد یا تو کوئی خاص سپیسیفک چیز مراد ہوگی اور وہ سپیسیفک یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو اس کا ذکر پیچھے ہوا ہوگا یا سننے والا بیان کرنے والا جانتا ہوگا یا بالکل سامنے موجود ہوگی تو سپیسیفک سے مراد یہ ہوتا ہے اور یا دوسرے معنی تھے تمام کا مفہوم جو ہے اس سے ہم لے سکتے ہیں اب ہم ہیں جی اسم کے چوتھے اور آخری پہلو کی طرف اور آج ان اللہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم فنیشنگ کریں گے اسم کی اس کو آپ نے اسپیشلی سمجھنا ہے کیونکہ جو ٹاپک ہم پڑھنے لگے ہیں نا یہ صرف عربی زبان میں ہی پایا جاتا ہے استعمال ہوتا ہے یہ نہ تو اردو میں ہوتا ہے نہ ہی انگریزی میں ہوتا ہے ورنہ اس سے پہلے آپ نے جنس کو دیکھ لیا مذکر مونس اردو میں بھی تھے انگریزی میں بھی تھے واحد جمع اردو میں بھی تھے انگریزی میں بھی تھے عربی میں صرف مصنع ایڈ ہو گیا نکرا مارفا اردو میں بھی تھے انگریزی میں بھی تھے یہاں بھی تھے لیکن اب جو چوتھا پہلو ہم پڑھنے لگے ہیں نا یہ صرف عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کا نہ اردو سے تعلق ہے نہ انگریزی سے تعلق ہے لیکن اس کی ہیڈنگ سنتے ہی آپ کہیں گے تو ہمیں آتا ہے ٹھیک تو جیسے ہی آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو تو آپ نے فوراً اس کی نفی کرنی ہے کہ نہیں یہ آپ کو نہیں آتا کیونکہ جو آپ کو آتا ہے وہ یہ نہیں ہے اور جو یہ ہے وہ آپ کو نہیں آتا ٹھیک ہو گیا تو ٹاپے جی ہمارا اسم کے حوالے سے آخری اعراب نیا لفظ نہیں ہے آپ کے لیے سنا ہوا ہوگا آپ نے اعراب اور آپ تو پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہے مجھے تو نہیں یاد ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے اردو کے پرچے میں ایک سوال آتا تھا اعراب لگائیے تو ہم لگا کے آ جاتے تھے کیا لگاتے تھے ہم زیر زبر پیش اچھا ہم نے پڑھا کہ زیر زبر پیش تو حرکات ہیں تو سوال یہ نہیں ہوتا تھا کہ حرکات لگائیے سوال ہوتا تھا عراب لگائیے تو ہم چونکہ زیر زبر پیش کو ہی اعراب کہتے تھے سمجھتے تھے یا ہماری اردو میں زیر زبر پیش کو ہی اعراب کہا جاتا ہے تو ہم وہ زیر زبر پیش لگا کر آ جاتے تھے لیکن نوٹ کر لیجئے گا کہ زیر زور پیش حرکات ہیں عراب بالکل ایک ڈفرنٹ چیز ہے جی؟ تو وہ جو دس دس نمبر ہم نے لیے ہوئے عراب لگانے والے وہ اردو کے حساب سے تو ٹھیک لیے ہوئے ہیں لیکن بنتے نہیں ہیں وہ تو آج ہم سیکھیں گے اسم کا اعراب تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے عراب کے حوالے سے کہ عراب صرف اور صرف عربی کا خاص ہے نہ تو عرب اردو میں ہوتا ہے نہ ہی انگریزی میں پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے ہمارے ہاں اردو میں زیر زبر پیش کو عراب کہہ دیتے ہیں اور یہ چیز عربی سیکھنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے لہذا آپ کو ساری زندگی عربی نہیں آتی صرف اس عراب کی کنفیوژن کی وجہ سے اس لیے اچھی طرح ذہن سے نکال دیں یہ بات یا اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ حرکات اور چیز ہیں اراب اور چیز ہے اوکے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اراب ہے کیا اراب ہے کیا اس کے لیے میں آپ کو تین مثالیں دیتا ہوں آپ نے ایک قسم پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے لکھا ہوا محمد محمد اس میں ہے نا نام ہے نا اس میں اب اس اسم کے بارے میں آپ تین باتیں بتا سکتے ہیں نا جو پڑھی ہیں جنس اور عدد اور وسط بتا سکتے ہیں نا جنس کے اعتبار سے اس محمد کیا ہے مذکر عدد کے اعتبار سے واحد وسعت کے اعتبار سے معرفہ تین چیزیں پتہ چل گئی اب ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ محمد اسم کا اعراب جاننے کی کوشش کریں گے کہ محمد اسم کا اعراب کیا ہے صحیح اس وقت نوٹ کر لیں اس وقت جو محمد میں نے آپ سامنے لکھا ہوا ہے اس وقت اس اسم کا کوئی اراب نہیں ہے یہ وداؤٹ اراب ہے یہ ود آؤٹ اراب ہے اب آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہو گا آپ کہیں گے کہاں جیٹ اراب ہے دیکھیں اس میں پیش بھی لگی ہوئی ہے زبر بھی لگی ہے زبر بھی لگی ہے تو اراب تو لگا ہوا ہے اس پہ نہیں ہرکات لگی ہوئی ہے اس پہ اس کا اراب شو نہیں ہو رہا اس وقت فالو کر رہے ہیں یہ بات بہت اہم ہے یہ زیر زب پیش کو عراب کے ساتھ مکس نہیں کرنا ورنہ نوٹ کر لیں کاپی پہ کہ عربی نہیں آئے گی عربی سیکھنی ہے تو حرکات کو بالکل ایک طرف کریں اور عراب کو بالکل ایک طرف کریں اب محمد اس میں میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا تین پہلو ہمارے سامنے اس کے کلیئر ہو گئے جن سدت وسط لیکن ابھی اس کا عراب ہمیں کلیئر نہیں ہوا نہ اس وقت اس کا عراب ہمیں پتا چل رہا ہے لیکن محمد اسم جب بھی عربی عبارت میں استعمال ہوگا نا تو عراب کے ساتھ استعمال ہوگا ٹھیک ہے عراب کے ساتھ استعمال ہوگا اب عراب کے ساتھ استعمال ہوگا کیسا ہوگا میں اس کے لیے تین ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب آپ دیکھیں محمد اسم کی فینشنگ ہو گئی ہے ہو ہوگی نا فینشنگ فالو کر رہے ہیں نا فینشنگ کیسے کہتے ہیں کچھ کمی تھی نا کچھ کمی تھی نا اب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو آپ نے کلمہ طیب میں محمد اسم کو اس صورت میں پڑھا لکھا ہوا دیکھا اس کے بعد جب آپ نے کلو شہادت پڑھا اس میں تھا اشد اللہ اللہ و اشد محمدن محمد اندو رسول وہاں بھی اس محمد استعمال ہوا لیکن ایک اور سٹائل میں آپ کے سامنے آیا اب یہاں بھی محمد اسم فنیشنگ کے ساتھ ہے پھر آپ نے جب درود شریف پڑھا تو درود شریف کا پہلا جملہ تھا اللہ صلی علی محمد یہاں آپ نے محمد اسم کی ایک اور شکل دیکھی ایسے ہی ہے نا لیکن کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا نہیں کیا نا کہ وہاں محمد ان پڑھ رہے ہیں وہاں محمد ان پڑھ رہے ہیں محمد محمدن پڑھ رہے ہیں محمد محمدن محمدن, محمدن اس محمد ان کے ساتھ استعمال ہوا ہے فینشنگ کے ساتھ استعمال ہوا ہے پہلی شکل جو تھی اس کی یہ وداؤٹ اعراب تھی اب تین شکلیں جو ہیں یہ اس کی اعراب والی شکلیں ہیں یعنی فینشنگ والی شکلیں ہیں مزے کی بات یہ ہے تینوں شکلوں میں اس محمد کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی دیکھیں آپ نے جب کلمہ پڑھا لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ٹھیک ہے نا اور محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد کے معنی محمد ہی کی ہیں نا کل میں شہادت میں جو آپ نے پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی تو محمد کے معنی محمد ہی رہے جب آپ نے تیسرے فکرے میں دعا پڑی کہ اللہم صلی اللہ محمد تو ترجمہ کیا کیا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما تو اس محمد کے معنی میں نے تبدیلی کوئی واقع نہیں ہوئی لیکن اس محمد کا اعراب بدل گیا ایسے کہیں گے اس محمد کا اعراب بدل گیا اب یہ اچھی طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عراب جو ہے نا یہ اردو میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اردو میں دیکھیں میں محمد اسم یوز کر رہا ہوں تین جملوں میں تو محمد ہی بول رہا ہوں نا انگلش میں میں تین جملوں میں محمد اسم استعمال کروں گا تو محمد ہی بولوں گا نا عربی میں جب میں محمد کو استعمال کروں گا تو ان تین شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں استعمال کروں گا کب میں نے یہ شکل استعمال کرنی ہے کب میں نے یہ شکل استعمال کرنی ہے کب میں نے یہ شکل استعمال کرنی, کرنی ہے یہ بات ہے آگے کی لیکن اس وقت آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم جو ہے نا کوئی بھی اسم وہ تین فارمز میں استعمال ہوگا گویا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ گویا یہ اسم کی تین فارمز ہیں اس سے پہلے آپ نے ورب کی فارمز پڑھی ہوئی ہے نا ورب کی تین فارمز ہوتی ہیں نا آم طور پہ صحیح ہے ڈو کی سنائیں ہے ذرا فارمس ڈو ڈن گو کی تو ورب کی تین فارمز یاد کر لی تھی نا آپ نے پہلے بتائیں فارمز یاد کی تھیں یا پہلے جملے بنانے شروع کر دیے تھے پہلے فارمز یاد کی تھی جب فارمز آپ کو یاد ہو گئی پھر آپ کو بتایا گیا کہ پہلی فارم لگنی ہے سیکنڈ فارم یہاں لگنی ہے تھرڈ فارم یہاں لگنی ہے نا تو پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ پہلے ہر اسم کی جو ہم نے اسم پڑھا ہے اس کی تین فارم سمجھ لیتے ہیں کیسے آتی ہیں صحیح اس کے بعد ان دیکھیں گے کہ فرسٹ فارم کہاں استعمال ہونی ہے سیکنڈ فارم کہاں استعمال ہونی ہے تھرڈ فارم کہاں استعمال ہونی ہے میں کلوز کرتا ہوں اے جب بھی آپ عربی کلاس میں سنے عراب لفظ تو آپ کا ذہن زیر زبر پیش کی طرف نہیں جانا چاہیے صحیح جائے گا آخری دن بھی جا رہا ہوتا ہے مجھے پتا لیکن جانا نہیں چاہیے عراب سنتے ہی زیر زبر پیش آپ نے ذہن سے ہٹا دینے اے راب سنتے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اسم کی تین فارمس اگر اسم کے اے راب کی بات ہو رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے اسم کی تین فارمس ٹھیک تین فارمس دیکھیں جی پہلی فارم فرسٹ فارم دوسری فارم سیکنڈ فارم تیسری فارم تھرڈ فارم یہ جو پہلی فارم ہے نا اسم کی جو پہلی فارم بنتی ہے اس کو عربی گرامر میں نام دیا جاتا ہے حالت رف یعنی فرسٹ فارم کا نام ہے حالت رف رف کہتے ہیں اسے اصل میں رف ہے یہ لیکن آپ کو اجازت دی جاتی ہے آپ رفا بول سکتے ہیں یہاں پہ حالت رفا اوکے جی فرسٹ فارم عربی میں کیا ہوتی ہے حالت رفا حالت رفا کیا ہوتی ہے فرسٹ فارم بس اتنا ہی آپ نے سمجھنا ہے اسے زیادہ سمجھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے حالت رفا کیا ہوتی ہے کس کی فرسٹ فارم اسم کی فسٹ فارم اسم کی فرسٹ فارم کو حالت رفا کہتے ہیں اوکے جی اسم کی سیکنڈ فارم کو حالت نصب کہتے ہیں آپ اسے نسب کہہ سکتے ہیں سیکنڈ فارم کیا کہلاتی ہے حالتِ نصب. تھرڈ فارم جو ہے وہ کہلائے گی حالت جر حالتِ جر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اراب کے اعتبار سے اسم کی تین فارمز ہیں فارمز یہ تین اسم کی ہیں اسم کا اعراب پڑھ رہے ہیں نا اسم کی تین فارمز ہوتی ہیں اراب کے اعتبار سے اور اس کو آپ نے کسی کے ساتھ میچ نہیں کرنا میچ کیونکہ یہ نہ اردو میں ہے نہ انگریزی میں کیسے ہم میچ کر سکتے ہیں جب ہے ہی نہیں ایک چیز ہی نہیں ہے کسی دوسری زبان میں تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے فالو کر رہے ہیں نا اراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے اسم کا عراب سنتے آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے اسم کی تین فارمس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فرسٹ فارم کو کیا کہتے ہیں حالت رف سیکنڈ فارم کو حالت نس تھرڈ فارم کو حالت جل جی عبد الرحمان حالت رفا حالت نصب حالت جر کیا ہے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ فارم ساکب حالت جر کیا ہوتی ہے کس کی بس اتنا چاہیے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے اوکے جی اچھا اب فسٹ فارم میں یا حالت رف میں جو اسم موجود ہوتا ہے نا جو اسم فرسٹ فارم میں یا حالت رف میں موجود ہوتا ہے نا اس اسم کا نام ہوتا ہے اس اسم کو کہتے ہیں یہ کہ مرفو ہے یہ کیا ہے مرفو رفا سے مرفو ٹھیک ہے سیکنڈ فارم میں جو اسم موجود ہوگا نا اسے کہیں گے یہ منصوب ہے یہ منسوب ہے اسم تھرڈ فارم میں جو اسم ہوگا اسے کہا جائے گا یہ اسم مجرور ہے تو یہ اب اسم کے نام ہو گئے فارم میں ہونے کے اعتبار سے حالت عراب حالت نصب حالت عراب ای کے ادبار سے اسم کی تین فارمس کے نام تھے برفو منسوب مجرور اسم کے نام ہے فارمز میں ہونے کے اعتبار سے میں آپ سے پوچھتا ہوں جی مرفو کسے کہتے ہیں برفو اسم کون سا ہوتا ہے وہ اسم جو فرسٹ فارم میں ہو وہ مرفو کہلاتا ہے منسوب اسم کون سا ہوتا ہے جی سیکنڈ جو سیکنڈ فارم میں ہو مجرور اسم کون سا ہوتا ہے برا جو تھرڈ فارم میں ہو تھرڈ فارم کو کیا کہتے ہیں حالت جر. حالت جر. سیکنڈ فارم کو کیا کہتے ہیں نسر. آپ آپ ہاں حالت فرسٹ فارم کو نسر. حالت رف میرا خیال بات سمجھ میں آ گئی ہے نسر. پھر دوہرا اس کو جب تین چار دفعہ دوہرائیں گے بات پکی ہو جائے گی اراب کیا ہے پہلا سوال پیدا ہوا اعراب کیا ہے اراب سنتے ہی آپ کو بس چلا کہ اسم کی تین فارمز ہیں اراب اسم کی تین فارمز ہیں آپ سے مراد اس میں تین فارمز ہیں کون کون سی فارم فرسٹ فارم سیکنڈ فارم تھرڈ فارم فرسٹ فارم حالت رف کہلاتی ہے سیکنڈ فارم حالت نسب کہ ہوتا ہے تو کہلاتا ہے مرفوع جب سیکنڈ فارم میں ہوتا ہے تو کہلاتا ہے منصوب جب تھرڈ فارم میں ہوتا ہے تو مجرور کہلاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو محمد اسم ہے نا محمد اس وقت یہ اسم ود آؤٹ فارم ہے وداؤٹ فارم ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہے اوکے جی جب اس کو ہم فرسٹ فارم میں لکھیں گے نا تو یہ ہو جائے گا محمد ان محمد اسم کی فرسٹ فارم ہے مرفوع ہے محمدن سیکنڈ فارم ہے منصوب ہے محمد دن اسم کی تھرڈ فارم ہے یعنی مجرور ہے آپ کو ایک بات تو الحمدللہ للہ پتہ چل گئی کہ کلمہ طیب میں اس محمد مرفوع استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے کلمہ شہادت میں اس محمد منصوب استعمال ہوا ہے درود شریف میں اس محمد مجرور استعمال ہوا ہے یہ پہلے آپ کو پتا تھا نہیں پتا تھا نا یہ پتا چل کے آنا اب ان اللہ مزید آگے جائیں گے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کلمہ طیبہ میں مرفو کیوں استعمال ہوا ہے کلمہ شہادت میں منصوب کیوں استعمال ہوا ہے درود شریف میں مجرور کیوں استعمال ہوا ہے یہ بات میں پتہ چلے گا پہلا کام ہم نے اسم کی تین فارمز بنانی پہچاننی شروع کر دی اوکے جی اب ایک بات مجھے بتا دیں کہ اس محمد جو ہے یہ واحد ہے نا مذکر ہے ٹھیک ہے یہاں سے ریزلٹ ایک نکال لیں کہ جو بھی اسم واحد اور مذکر ہوگا نا جو بھی اسم واحد مذکر ہوگا کیا کہا میں نے جو بھی اسم واحد مزکر ہوگا اس کی فنشنگ اس کی فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ فارم آپ نے اسی پیٹرن پہ بنانی ہے یہ پیک فارمولا ہو گیا جو بھی اسم واحد اور مزکر ہوگا نا صحیح میں آپ سے پوچھوں اس اسم کی تینوں فارمز بولے تو آپ نے پہچاننا ہے کہ اسم واحد مزکر ہے اگر ہے تو آپ نے اسی پیٹرن پہ تین فارمز بول دینی ہے پیٹرن کیا یعنی آخری ہر پہ دو پیش فرسٹ فارم میں آخری ہر پہ دو زبر سیکنڈ فارم میں آخری ہر پہ دو زیر تھرڈ فارم میں سمجھ آ بات کلیئر ہوگی بات تو شروع کرتے ہیں باقی جی؟ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا جی واحد اور مذکر دونوں یعنی واحد مذکر دونوں کوالٹیز اس میں ہونی چاہیے نکرا معرفہ والی بات نہیں ہے بس ٹھیک ہو گیا جی آپ سے شروع کرتے ہیں سر مجھے بتائیے زئید میں آپ سے کہوں زید لفظ جو ہے اس کا عراب کیا ہے اس وقت آپ کہیں گے اس کا عراب اس وقت کوئی نہیں ہے اس وقت کوئی عراب نہیں ہے لیکن جب آپ عبارت میں استعمال کریں گے نا تو کسی کس, کسی نہ کسی اعراب کے ساتھ استعمال کریں گے یعنی کسی نہ کسی فارم میں استعمال کریں گے اس کو اب زید واحد مذکر ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ واحد مذکر اسم کا عراب آپ نے کیسے بیان کرنا ہوتا ہے تو زید کا تینوں فارم میں عراب بول دیں زیدن زیدن, زیدن ماشاءاللہ پہلے آپ کو زید کے بارے میں تین چیزیں پتا تھیں اس کے زید مذکر ہے زید واحد ہے زید معرف ہے اب آپ کو زید کا عراب بھی بتانا آ گیا کہ زید مرفو جب ہوتا ہے تو زیدن ہوتا ہے زید جب منصوب ہوتا ہے تو زیدن دن ہوتا ہے زید جب مجرور ہوتا ہے تو زیدن دن ہوتا ہے ابھی آپ بس جو میں آپ کو کروا رہا ہوں نا اسے کریں ابھی جو ذہن میں اور سوالات خیالات آ رہے ہیں نا ان کو سائٹ پہ کرتے جائیں سائڈ جیسے کوئی سوال ہے کر دیں اس کو ابھی بس اسے فالو کریں پھر سمجھ میں آئے گی ورنہ ایراب آپ کو کنفیوز کرے گا میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے جی ریڈی پکی بات ہے علی علی لفظ ہے علی کا کوئی اراب ہے اس وقت نہیں ہے عراب آپ نے اچھا دیکھنا کیسے ہے آپ نے دیکھنا ہے فینشنگ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا فینشنگ اگر ہوئی ہوئی ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اچھا عراب کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا یعنی فنشنگ آراب ہے ہے کی علی اچھا جی یہ واحد ہے مذکر ہے ویری گڈ تو واحد مزکر کے بولتے ہیں تین فارمز میں علی علی پہلی فارم میں دو پیش کے ساتھ سیکنڈ فارم میں دو زبر کے ساتھ تھرڈ فارم میں دو زیر کے ساتھ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی جی آپ کلم میں بول رہا ہوں کلم قلم کا کوئی عراب بول رہا ہوں میں قلم کا عراب بول دو واحد مذکر اسم میں بول رہا ہوں نے سب کا عراب ایک دفعہ بول دینا ہے جی کتاب کتاب بس ٹھیک ہے اب آپ نے واحد مذکر اسم بولنا ہے جی مسلم دوبارہ کافر کافر ترتیب سے ہی بولو کافر فرسٹ فارم کیا فرسٹ فارم فرون سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم تھرڈ فارم وہ تو فرسٹ فارم تھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم ہاں دوبارہ تینوں ہاں پہلے دو پیج دوسری دفعہ دو زمبر تیسری دفعہ دو زبر کافر کافرن جی مشرق ہاں تو تین بجا رکھنی ہے مشرق ان مشرقن مجاہد, مجاہد、, مجاہد،, مجاہد، مومن <coughs> حسن, <coughs> حسن> <much> ماشاء اللہ جی بابل ویری گڈ جی جناب آپ کے لیے لفظ ہے آپ کے لیے لفظ ہے کرسی ویری گڈ آپ کے لیے لفظ ہے مسجد مسجد ویری گڈ آپ کے لیے لفظ ہے انف ویری گڈ کلیئر ہو رہی ہے جی بات پکی بات ہے بالکل کلیئر کوئی مشکل تو نہیں نا واحد مذکر اسم کا اراب آپ کو بنانا آ گیا واحد مذکر اسم کی فنشنگ کرنی آ گئی آپ کو کیسے کرتے ہیں آخری اور دو پیش لگا کر فینشنگ کر دیتے ہیں اس کی پہلی فارم میں دوسری فارم میں آخری اور دو زبر لگا کر فینشنگ کر دیتے ہیں اور تیسری فارم میں آخری پر دو زیر لگا کر فینشنگ کر دیتے ہیں لکھتے وقت بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے دو زبر لگانی ہے نا آخری حرف پر تو اینڈ پہ ایک الف لکھنا ہے اینڈ پہ ایک الف لکھنا ہے یہ رول ہے یہ رول ہے اوکے جی کلیئر ماشاءاللہ لیں جی آپ کو واحد مذکر اسم کا عراب بتانا آ گیا اب میں پھر ریوائز کر لوں تاکہ آپ کو اراب پکا ہو جائے جی عراب پکا ہو گیا تو آگے عربی ختم بس کیونکہ اعراب اور زمائر اگر آپ کو آ جائے نا تو آپ کو 90% پرسینٹ قرآن سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے اعراب اور زمائر یہ ذہن میں رکھیں اور اعراب میں ہی کنفیوز کر دیا جاتا ہے شروع سے اسٹوڈنٹ کو وہ زیر زبر پیش کو اعراب سمجھتا رہتا ہے ساری زندگی اس لیے کنفیوز ہوتا رہتا ہے کریئر ہو گیا ہاں جی اب میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں تاکہ آپ کا اعراب پکا ہو جائے پہلا سوال رآب اردو اور انگریزی میں بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ٹھیک ہے صرف عربی میں ہوتا ہے عراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا تین لفظ آنے چاہئیں اسم کی تین فارمز فرسٹ فارم سیکنڈ فارم تھرڈ فارم فرسٹ فارم کو کیا کہیں گے حالت رف. رف سیکنڈ فارم کو تھرڈ فارم کو اسم جب فرسٹ فارم میں ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے مرفو سیکنڈ فارم میں ہوگا تو منسوخ تھرڈ فارم میں ہوگا تو مجرور اعراب اصل میں اسم کی فنشنگ کا نام ہے ایراب اصل میں اسم کی فنشنگ کا نام اور تینوں فارمس میں اسم کے میننگز نہیں بدلتے یہ ایک, ایک بات ذہن میں رکھیے گا زید چاہے زیدن ہو چاہے زئیدن ہو چاہے زعدین ہو, ہو ترجمہ زئید کا زئید ہی ہوگا کتاب چاہے کتابن ہو چاہے کتابن ہو چاہے کتابن ہو کتاب کا ترجمہ کتاب ہی ہوگا اوکے جی واحد مذکر اسم کا اعراب کس طرح آتا ہے آپ سے پوچھا جائے تو آخری اور پر فرسٹ فارم میں آخری اور پر دو پیش کے ساتھ سیکنڈ فارم میں تھرڈ فارم میں یاد ہو گیا اب ہم نے ایک ایک کر کے سارے نمبر پورے کرنے ہیں واحد مزکر اوکے ہو گیا اب ہم چل رہے ہیں واحد مونس کی طرف واحد مونس اسم کی طرف مونس بھی ہو واحد تو بھی اسی طرح ایراب بولنا ہے جس طرح مزکر کا بولا تھا اوکے جی دار جی دار دارن دارن دارن بنتھ بنت بنت بنتن بنتن چاہ بھائی یعنی جب آپ کے سامنے کوئی لفظ بولا جائے نا عربی زبان میں اور اس کے آخر میں کچھ نہ بولا جائے تو آپ سمجھ لیا کریں گے اسے ود آؤٹ بولا جا رہا ہے سمجھ آگے صحیح ہے اس طرح ذہن میں رکھنا ہے اچھا جی آئن ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ید ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ازون ازون कान को कहते हैं उजुन अरबी जुबान में कान को कहते हैं उजुन उज सही पढ़ो सही पढ़ो उजुन उज हाँ उजू नन उजुन ठीक उजुन। उजुन। उजुन। है जी जनाब बकर بکراتن بکراتن بکراتن ٹھیک ہے اب دیکھیں قرآن مجید میں آپ کے سامنے آئے گا کہ حضرت موس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بکر تن تو آپ کو فوراً پتہ چل گیا منسوب استعمال ہوا ٹھیک ہے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا ہاں گڈ سر یہیں سے میں آپ بتانے لگا نوٹ کر لیں کہ رول ہے نا کہ جب بھی آپ نے آخر میں دو زبر ڈالنے ہیں نا اسم کے آخر میں دو زبر ڈالنے ہیں تو ایک الف لکھنا ہے جب بھی اسم کے آخر پہ آپ نے دو زبر ڈالنے ہیں تو اینڈ پہ کیا لکھنا ہے ایک الف ایڈیشن لکھنا ہے دو سورتوں میں آپ نے دو سورتوں میں آپ نے صرف دو زبر ڈالنے ہیں الف نہیں لکھنا دو صورتوں میں باس میں آئیے کیا کہا میں نے قاعدہ ہے رول سمجھ لیں رول رول ہے جب بھی آپ نے حالت نس یعنی منصوب اسم لکھنا ہے نا واحد مذکر یا مونس تو دو زبر ہی لکھتے ہیں نا آخری حرف پہ تو جب بھی دو زبر آپ لکھیں گے نا آخری حرف پہ تو اینڈ پہ ایک الف بھی لکھا کرنا ہے یہ رول ہے سوائے دو صورتوں میں سوائے دو کنڈیشن میں نمبر ایک کنڈیشن یہ کہ اس اسم کے آخر میں گولتا ہو تو پھر دو زبر ہی لکھنے ہیں الف نے لکھنا ٹھیک ہے اس لیے پرانی مجید میں آپ کو بکرتن ایسے ہی لکھا ہوا ملے گا الف کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ملے گا ایک صورت تو یہ ہوگی دوسری صورت جب بھی آپ کا کوئی اسم ان دو حروف پر ختم ہو یعنی اینڈ پہ یہ دو حروف اکٹھے آئیں ان دو کسی اسم کے آخر میں یہ دو حروف اکٹھے آئیں ٹھیک ہے بولتے وقت تو آپ نے دو زبر بولنی بولنی ہے لیکن لکھتے وقت ان دونوں قسم کے الفاظ میں آپ نے اینڈ پہ نہیں لکھنا ہے دونوں کی اگزامپل میں لکھ دیتا ہوں آپ کو جیسے دیکھیں جی آپ کے سامنے اسم آیا جنہ. جاب بولے جناتن جن تن جنا تن ٹھیک ہے نا اب جب لکھیں گے جن جن تن بس کیونکہ گولتا تھی تو گولتا کے اوپر صرف دو زبرد ڈالیں گے اینڈ پہ لکھنی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور جنا تن ایک تو یہ بتا دی سورت اب دوسری سورت بتا رہا ہوں ایک لفظ ہے سما سما آسمان کو کہتے ہیں نا سما کا رابطہ بولیں سما ان سما ان سما ان ٹھیک ہے اب لکھنے لگے ہیں اس کو تو سما ان سما ان دو زبر ڈالنے صرف الف نہیں ڈالنا کیوں اس لیے کہ اینڈ پہ دیکھیں الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں نا Clear? اور مجرور لکھتے ہوئے سما تو میں نے پہلے سیشن میں آپ کو واحد مزکر مونس اسم کا اعراب سکھا دیا آپ کو. پھر ہم دوہراتے ہیں اس بات کو جس طرح جن سنتے ہی دو لفظ آپ کے ذہن میں آئے تھے نا کیا مزکر مونس اعراب سنتے ہی تین لفظ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے فورن کیا آئیں گے فرسٹ فارم سیکنڈ فارم تھرڈ فارم فرسٹ فارم کو کیا کہتے ہیں حالت رف سیکنڈ فارم کو نس تھرڈ فارم کو جب اسم فرسٹ فارم میں ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں مرفوع سیکنڈ فارم میں ہوتا ہے تو منصوب تھرڈ فارم میں ہوتا ہے تو مجرور واحد مذکر اور مونس اسم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم میں کیسے بولا اور لکھا جاتا ہے یہ سوال نیکسٹ ہو کے کیا جواب ہوگا فرف فرسٹ فارم میں آخری اور پہ دو پیش سیکنڈ فارم میں آخری اور دو زبر تھرڈ فارم میں آخری اور دو زیر بولے جاتے ہیں لکھتے وقت سیکنڈ فارم میں دو زبر کے بعد ایک الف بھی لکھا جاتا ہے سوائے دو طرح کے آسما کے سوائے دو طرح کے اسما پہلی قسم وہ ہے جس کے آخر میں گولتا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس کے آخر میں الف اور ہمزائے کا ارشد اللہ اللہ فروغ شکریہ